أعلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر فمن فرغ فيهن الحج فلا رفق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزفتوا فإن خير ہر قسم دی و سنا پیاری اس مالک الملک، رب العزت، لا اسمال نو نائق ہے کہ جس نے اس کائنات کے نظام نو ایک ایسے اچھوتے اور انوکھے طریقے ن چلایا ہوا ہے کہ یہ ہر طیارہ سڈے واسطے کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آنا دن اور رات کا آنا اور جانا یہ بے مقصد نہیں اللہ نے پرانی مجید اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ نے دن تو بعد رات, اور رات تو بعد دن کا آنا جانا اس واسطے بنایا ہے کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے اللہ نو یاد رکھنا چاہے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہے کہ اے ہر وقت انہوں پیغام دین دے رات بھی ایک پیغام دین دیئے دن بھی ایک پیغام دین دے, دے لمن اراد این یذکر او اراد شکورا جو شخص بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اپنے ربنو یاد کرنا چاہے اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہے اسے طرح ہی فرمایا <وسلم> لو کہ اے چند دا ہے دب دا ہے, ہے, بڑا ہے کمزور ہے پوری آب و تاب نل چمک رہا ہوں یہ مسئلہ اور کی معاملہ ہے آپ ان جواب دیو کہ اس چند نیسے تھے کچھ وقت متعین کیتے ہیں تاکہ اے پتہ چل سکے کہ ہن کی کرنا ہے اور کی نہیں کرنا اللہ حاضر کیا کائنات سارے واسطے اللہ نے یاد دہانی دا ایک ذریعہ بنایا اے چند چڑھتے ہیں موسم بدلتے ہیں دے وقت نیکیات آحساس آن دینے. سبق سب موضوع دے بارے اندر چل رہا ہے،, او دا ہے حج اللہ شریف نے فرمایا الحجر حج دا وقت مقرر ہے اختصار نل یہ بات ہو چکی ہے کہ عمرہ سال اندر جدو بھی کوئی شخص چاہے ادا کر سکتا ہے وہ وقت مقرر ہے نہ کوئی تاریخ معین ہے نہ کوئی مہینہ جدو چاہے سال اندر اللہ توفیق دے عمرہ ادا ملکی پابندیاں ضرور ایسا ہو کہ ج دا ویزا نہیں ملتا کوئی شخص جا نہیں سکتا لیکن اللہ کی طرف کوئی ایسی پابندی نہیں پورا تھا لیکن حج دے دن مقرر اور حج دیا تاریخ مخصوص ہیں تو سال اندر ایک ہی دفعہ آدی نا اس سال اندر پھر وہ تاریخ نہیں آتی ان مخصوص دنہ اندر مقرر تاریخ اندر ہی حج ادا ہو سکتا ہے وہ اگے پیچھے بھی الحج اشغر حج دہینے حج کا وقت مقرر اور متعین ہے اور یہ مقرر کرن اندر کسی انسانی کوئی دخل اور عمل نہیں بلکہ یہ تقرر اللہ وسا شریق نے خود کیتا اور اپنی منشا کے مطابق فرمایا شروع تو لے کے سال کے بارہ مہینے چلے آ رہے نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا فرمایا جس دن تو اثر زمین بنائی ہے آسمان بنایا ہے مہینوں دی تعداد بارہ ہی چلی آ رہی بارہ ایک مہینہ اللہ نے رکھ ہے یعنی ہن جی شروع ہو چکا ہے بعد جا مہینہ آ رہا ہے کمری حساب او کا مہینہ ہے اس مہینے اندر بھی اللہ نے تاریخ مخصوص کر دیتے مہمان اللہ کےدر پہنچنے شروع ہو گئے حج کی نیت خان بھی توفیق ادا فرما دی بھی اللہ دے کاردی زیارت تو مشرف ہوئیے اللہ, دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حج دسک اور حج دے ارکان ادا فرمائے اور امت نو سمجھائے نے اللہ سان بھی انہوں دے مطابق اتنے جا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے حج بہت بڑی نیکی ہے فرمایا حج مل جائے حج کی سعادت حاصل ہو جائے حج مبرور یعنی جہاں اندر نیت صرف نیکی دی نمائش نہ ہو ذخلاوا نہ ہوے ریاکاری مقصود نہ ہوے اپنی تشہیر نہ کوئی شخص چاہا ہوئے بلکہ اللہ دی رضا کی خاطر حج کر لے۔ فرمایا او دا اجر اور او ثواب ایسے حج دی جزا اللہ نے جنت تو سوا اور کچھ رکھی نہیں۔ لیس لِحَجٍّ مَضْرُورٌ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ او كما قال صلى اللہ علیه وسلم اجے مبرور دی جزا اللہ دے پاس صرف جنت ہے یہ تھوڑی اللہ جزا دے گئے گدستہ جنے تو سلسلہ شروع کیا عمرے واسطے نکات تو پہلے پہلے نکات او جگہ ہے جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی دے طور پہ ہر ملک واسطے خود متعین فرما دیتی اگر کوئی شخص امریکی نیت جا رہا ہے یا حج دی نہیں اتنال جا رہے تو گزرن تو پہلے, پہلے احرام بننا پائے پہ گا ایک خاص قسم دا لباس پہننا پائے پہ گا مرد واسطے دو انسلیاں چادر سفید رنگ دیا اور عورت واسطے اپنا وہی او لباس جڑا وہ عام حالات اندر پہنتی ہے بہتر طرح کہ وہ لباس سفید ہو اپنا اسی طرح ہی جسم سارا چکے چہرے دال کپڑا چھونا نہیں چاہیے لیکن پردے تو مستثنا نہیں ہو جاندی کوئی خاتم یہ غلط فہمی بڑی عام ہے کہ احران جی حالت اندر پردے کی ضرورت نہیں یا پردے کی کوئی اہمیت باقی نہیں پردے کی فرضیت ختم ہو جاندی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کردی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الحرام پہنے ہوئے سن سب ندینا منورا تو باہر نکل کے ذو الحلیفہ ایک مقام ہے جدا موجودہ نام دیر علی ہے تو ہے مدینہ منورہ تو جان والے لوگ حضرت فرماندیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احرام پہنے ہوئے سن جس ویلے غیر محرم مرد سڈے تو ذرا دور ہو جاندے سن کہ ابھی اپنیاں چادر اور اپنیاں اوڑنیاں جیڑیاں نے وہ ذرا چہرے تو اوپر اٹھا لینیاں سن تو جس ویلے وہ قریب ہوں سن کہ ابھی اپنی اوڑیاں اور, اور جیڑیاں جہیا انہوں نے ذرا سر تو سرکا کے پردہ کر لیں گے یعنی پردہ ختم نہیں ہوا صرف اے احتیاط ہے کہ مرد کے سر سے کپڑا نہیں ہونا چاہیے چاہی ہو مسلمان نکات تو پہلے پہلے احرام بننا ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت یہ ہے کہ آدمی گسل کرے وصل کر کے اپنے اسی لباس اندر استعمال کر دائے دو رقط نفل پڑے شکرانے تو اور یہ تو بہتر سفر دنیا اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا لوگ سفر کرتے ہیں یورپ کا امریکہ کا فلاں ملک کا فلاں ملک کا کوئی تجارت بھی غرض نل جا رہے ہیں کوئی تعلیم واسطے جا رہا ہے کوئی کسی مقصد ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ میرے سے خوش ہو جائے اور میں کر. اگر کوئی شخص اس سفر دے دوران دنیا سے رخت ہو جانا ہے فونت ہو جاندہ ہے یہ اللہ سے علم اندر ہے سفر اندر کوئی رخصت ہو جائے حج واسطے گیا ہے موت آ گئی فرمایا قیامت تک جدو بھی حج دا وقت آئے گا اللہ مال اندر ہر سال حج دا ثواب سواپ کر در ہر سال ہی حج ہو رہا ہے. قیامت تک کیونکہ وہ اللہ دی رضا واسطے مسافر بنے ہے اللہ نو خوش کرنے اپنے گھروں نکلے ہوئے ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے بجو کر کے وضو کر کے دو نفل پڑے اپنے عام لباس اندر اس بعد اللہ کا شکریہ ادا کر لباس اتار دے تو اللہ دے گھر جان واستے خاص لباس جہاں نام احرام ہے وہ پہن لو اور فقیر بن کے اللہ کی بار گاہ حاضر ہونے چل جائے تو خاص الفاظ جنہ دا نام ہے سلبیا پڑھنے شروع کر دے احرام پہن کے لبائی اللہم لبائی لبائی لا شریک لک یہ الفاظ یاد کرنے چاہتے ہیں جنہوں توفیق دے دے وہ تیاری کر رہے ہو باقی سادو سامان دے تیار کرنے نال نال یہ الفاظ بھی یاد کرنے چاہیے جد تک یاد نہ ہو دیکھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہر موقع تے کے نہیں پڑھے جا چاہیے نبی کریم صلی اللہ کہ احرام پہن کے الفاظ کسرت پڑھے جان اللہ کا ذکر اذکار بھی کیتا جائے لیکن خصوصی طور پہ یہ الفاظ پڑھے بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہوں تھے کوئی خاص عبادت ہے وہ زیادہ ادر اور ثواب رکھ دی ہے مثلا بیت اللہ اندر پہنچ کے اگر یہ دل کر ہے کہ میں اتنے نفل زیادہ تو زیادہ پڑھا کیونکہ ایک رقت پڑھن کا ایک لکھ رقت کے برابر ثواب مل جانا ہے یہ کوئی شک نہیں مسلمان کا دل کر ہے کہ میں نفل زیادہ تو زیادہ تر پڑھ لوا جنہیں زیادہ نمازیں پڑھ سکا میں اتنے پڑھ لوا جنہیں زیادہ سجدے دے سکا میں دے لا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اندر دیر اللہ قیام دی توفیق دے دیر آدمی اتھے روے اتھے سب تو بہترین عبادت طواف ہے کیونکہ اے دنیا اندر اور نہیں ہو, سکتے. زیادہ کرے ہو سکتے. اور فرمایا جڑا شخص بیت اللہ کے پنجا مکمل کر لو اور ہمت والے 15 پندرہ ویاف روز کر لیں اللہ توفیق دے اندر شوق ہوں ہمت ہے انسان یہ سمجھ جائے کہ میں آیا ہی ایسے کم واسطے ہوں اور یہ کتنے نہیں ہو سکے گا دن میرے کل تھوڑے ہیں میں زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھا لوا فرمایا جس ویسے کوئی مسلمان پاپ مکمل کر لینا ہے کہ اللہ ان گنا وہاں اس طرح پاک کر دیندے نے کما والا گت ہو ام جس طرح وہ اپنی ماں کے گھر ہی پیدا ہوا ہے جہرا بچہ اج پیدا ہو او دے ہاتھوں نے کسی سے ظلم نہیں کیتا کیا دے دل اندر کسی کے خلاف دو اور حسد موجود نہیں ہوئے گا اکی نے کوئی خیانت نہیں کیتی کی ہوگی وہاں نے کوئی اللہ دی ناراضگی کی آواز نہیں سنی ہوئے گی او دے قدم انہوں کتنے اللہ دی نافرمانی واسطے چلا کے نہیں لے گئے ہونگے جس طرح وہ معصوم ہے گنا وہاں پاک ہے فرمایا پنجا تو کر لین تو بعد اللہ بندے کی یہی حالت کر دیں گے. واستے واسطے بیت اللہ اندر زیادہ تو زیادہ اور بھی نماز پڑھی جائے نماز بھی پڑھے جا لیکن زور زیادہ اسی طرح پہن کے لبائک اللہم لبائک اعلان کرنا جا رہا ہے. اللہ میں تیری مارتا حاضر ہونے آ رہا اللہ میں تیرے کارا آ رہا میرے ہوں رحمت کے دروازے کھول کثرت نل پڑے تھے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت اللہ سے جس ویل نظر پہ بیت اللہ نو دیکھے مسلمان فرمایا پہلی نظر پہ گیا جو دعا کر لے اللہ او دعا رد نہیں کرتے یہ وعدہ ہے اللہ بہتر دعا اے ہے پہلی نظر دیکھے بیت اللہ نو اللہ کو دعا کرے اللہ ہن میں جو کچھ منگا مینو دے دیں مین خالی میں لٹا یہ تب کچھ ہی آ جائے دعا کرے نال بیت اللہ دے کے کچھ کلمات پڑھن کا حکم دیتا وتشریفا اللہ اپنے اس گھر و احترام نو ہور زیادہ کر دے اللہ اپنے اس گھر کا مقام ہو بلند کر دے وہ ساری دنیا جو اللہ نے بلند ترین مقام بنایا حجت المدا جسے تیاری فرمائی تے اعلان کر دیتا گیا اخراط و اکناف اندر کہ حضور بنپتے نفیس حج واسطے تشریف لے جا رہے نے مسلمانوں تسی بھی تیار ہو جاؤ چناچی اج تو چوہ سو سال پہلے لیا نہیں سن ذرائع نہیں سن سواریاں قسم نہیں, تیز رفتار موجود نہیں سن ایک لکھی ہزار جان اثار جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل جمع ہو گئے ایک لکھ چالی ہزار ایک قافلہ جس مکہ مکرمہ پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی بیت اللہ کا کیتا عمرہ ادا کیتا حج دیا تین بڑیا بڑیا قسم ہیں ایک دا نام ہے حج کیران دوسری ہے حج اپ اور تیسری ہے حج تمتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمتو نہیں کیتا اس سال اور آپ نے اپنی ساری زندگی مبارک اندر ایک ہی حج کیتا ہے پھر اندر بھی حکمت تھی چار عمرے کیتے نے ساری زندگی اندر اور حج ایک ہی کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم. او پہلا اور آخری حج اس صحابہ نے اجے تمتو کی نیت کی ہوئی اجے تمتو تو مراد یہ ہے جا کے پہلے عمرہ کیتا ہے اور اس بعد حجامت بنوائی احرام کھول عام لباس پہن لیا کہ آپ نے فرمایا بھائی یہ طریقہ حج کا بہت ہی اچھا ہے اندر سہولت ہے آرام ہے دوسرے جہابا سن اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی احرام نہیں کھولیا کیونکہ آپ نے حج کیمتو کی نیت نہیں تھی حج کیرام اور حج افراد اندر جس آدمی ایک دفعہ احرام پہن رہنگا ہے سے پھر عمرہ کر کے احرام کھولیا نہیں جانا بلکہ حج تو بعد احرام کھولتا احرام اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کوئی بال کٹیا نہیں جا سکتا ناخن تلاشیا نہیں جا سکتا خوشبو استعمال نہیں ہو سکتی سر سے کپڑا نہیں پہن سکتا سلیا ہوا لباس نہیں پہنیا جا سکتا اس طرح اللہ صحابہ فرمایا اگر اللہ نے دوبارہ موقع دتا کہ ابھی حجمتو ہی کر گے اندر بڑی سہولت یعنی یہ اشارہ ہے اس حدیث پاک اندر کہ امت حجو کرے یہ سہولت ہے آسانی. جا کے عمرہ کرے حجامت بنوا کے اپنا احرام کھول کے حلال ہو جائے حلال ہون تو مراد ہے اپنی وہ پہلی حالت دیلی دیلی اندر آ گیا پابندیاں ختم ہو گئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج حجے تمتو نسند فرمایا فرق یہی ہے بنیادی طور پہ حج تمتو اندر اور دوسری قسم جج دیاں نے کہ حج تمتو اندر عمرے تو بعد احرام کھل گیا اور باقی قسمہ اندر احرام نہیں کھلے لہٰذا ان کیونکہ پسند کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے حجی تمتو کی نیت ہی کرنی چاہیے تمتو کے معنی ہی ہیں فائدہ اٹھانا, چیز فائدہ اٹھانا ولكم قرآن لفظ اللہ نے استعمال کیا فائدہ اٹھانا فائدہ یہ پہنچ گیا کہ عمرہ بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا اور سہولت بھی مل گئی پہن کے کو گزر جائے بیت اللہ اندر پہنچ کے میں اختصار عرض کرنا کہ عمرہ کس طرح کرنا ہے بیت اللہ اندر پہنچ کے اگر ممکن ہو سکے اس دروازے چ داخل ہوئے جس دروازے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے دن داخل ہوئے پابندی نہیں لگائی اندر اگر یہ شوق ہوگے کہ میں بھی اس دروازے چو داخل ہوا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے پابند نہیں کیتا کہ ہر شخص اسی دروازے سے اللہ نے سہولت پیشے نظر رکھی ہے تنگ نہیں کیتا مسلمان کوران اندر اعلان ہے یرید اللہ بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا اللہ تو ادنا آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تو ہم تنگ نہیں کرنا چاہتا بیت اللہ کے دروازے کمو بیش 75 ہیں چھوٹے بڑے 75 دروازے تے جان والے دوستوں کو پچوز انتظار کرنا پہلے دروازہ مخصوص کر دیتا نہیں ممکن ہو سکے کہ باب الفتح جو بیت اللہ اندر داخل ہو باب الفتح او دروازہ ہے جہاں چو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح جس ہے دن داخل ہو ایک قطرہ خون دا بہائے بغیر اللہ نے مکہ دے دیتا. تاریخ اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی محت اللہ اندر داخل ہو کے بیت اللہ نے اس کونے تو تواف شروع کرنا ہے جس کونے اندر حضر اسود نصب ہے وہ پتھر نصب ہے جڑا پتھر حضرت آدم آلے اسلام مل جنب جو زمین تے آیا اس ویلے او روشنی اور چمک سی کہ پوری رومی شخص کی ضرورت نہیں تھی محسوس <تصفح> لوڈ تے نہیں تھی نا ہوئی ہے شروع ہے ساری روئے زمین اندر اس پتھر دی روشنی پہنچتی ضرورت محسوس نہیں تھی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا پتھر انسانوں کی وجہ سیاح ہونا شروع ہو گیا سب تو پہلا قتل ہوا قتل اسی طرح بعد جس طرح جس طرح, طرح گنا ہوں چلے گئے پتھر سیاح ہوں چلا گیا حتیٰ کہ وہ نام حضرے نونے ہوں سب تو زیادہ کالا اس میں موبائل کا نسیو ہے جس طرح اکبر دہنے میں سب تھی اچھی بعض اوقات اللہ اکبر ماہ نے کرنے اللہ بہت بڑا ہے یاد رکھا جائے ایمان نے غلط نے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے غلط نے اللہ سب تو بڑا ہے. تو بڑا اور کوئی ہے ہے کوئی ہی تک اسی وزن ہے کہ یہ سب تو سیاہ اور کالا پتھر ہے یہ ہو زیادہ کالا کوئی پتھر ہے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر ہی نام اجرے اثر پکیا ایک کالا پتھر ہے حالانکہ وہ او سفید بھی اور وہ او سیاہی اندر قیامت تک مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس طرح جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد گناہ کر رہی ہے وہ پتھر مزید کالا ہو رہی ہے جس کونے اندر وہ کو نصب ہے اس کو اندر پہنچ کے اتے ایک سیاہ پتھر کی لائن لگائی ہوئی ہے زمین سے بھی تاکہ وہ نشانی رہے اتنے کھڑے ہو کے اجرے اثرت کی طرف رخ کر کے اس کونے کی طرف اگر ہتھ چھو جائے کہ ہتھنوں بوسا دے لو بوسا دیندہ موقع میں ہی جائے کہ بوسا دے لو کہ جے رشدی وجہ نال فرید نہ کون سکے آدمی کہ پھر دوروں ہی او دی طرف اتنا ہتھنال ایک ہتھنال اشارہ کر کے بعض لوگ دو ہتھنال اشارہ کر کے کھڑے ہوں گے تو اس سے ہی کم دا عجر اور سواب ملنا ہے جدا سنت دے مطابق ہویا ایک ہتھنال اشارہ کرنا ہے حجر اسور دی طرف اور اس کے لئے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چھو گیا ہے کہ انہوں بوسا دے لینا ہے جی ہاتھ حجرے عصرت نہیں لگا تو پھر بوسا نہیں دینا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہ اپنے دائی طرف چکر شروع کر دینا ہے بیت اللہ یہ کہ اندر پڑھنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کوئی کلمہ مخصوص نہیں کیتا فرمایا جو تمہیں آن ہے پڑھی جاؤ قرآن ہی پڑھی جاؤ چکر کٹ دیں دروسری بھی پڑھی جاؤ سبحان اللہ و اللہ اللہ اللہ مخصوص کوئی دعا یا کوئی کلمہ نہیں کیتا کہ سارے پڑھ نہیں سکنگ سارا یاد نہیں ہو سکے گا دل اندر پھر ایک افسوس ہوئے گا کہ میں سواف کردے اے دعا نہ پڑھی لیکن کی کیتا جائے اچھا بے شمار ایسا کتاباں چھپ چکی نے تقسیم اور جیسے سواب سمجھا جا رہا ہے جیسے یہ لکھا ہوں کہ پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا وہ دعواں کٹ پڑی جکر بہتے چڑھ جائیں امبیاں لمبیا دعاوا نے کئی یاد نہیں ہو سکتی کئی بزرگ ایسے دیکھے گئے کہ انہوں نے ایک ہاتھ اندر کتاب کھول کے پکڑی ہوئی ہے چشمہ پہ پہ افسوس نل میں کیتی ہے کوئی تصدیق واسطے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا محسوس نہیں کی زیادہ تو زیادہ یہ ہے کہ جس رکن یمانی تو گزرو رکنے یمانی اگر حت لگ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیو ہاتھ نہیں لگتا کہ یہ سلما بھی کہ بغیر اتو لگا اور رکن یمانی تو لے کے تیسرا کونہ جہاں بیت اللہ کا نام ہے رکن یمانی کیونکہ او یمن دی طرف اس واسطے نام رکن یمانی ہے گزردیا ہوا فرمایا اگر کسی نو یاد ہوا نہیں یاد کہ اتنے بھی وہی پڑھتا چلا جائے جو کچھ پیچھے پڑھتا آ رہے پھر جا کے اس مقام پہ رک جائے جڑا ہزرے اصوت سامنا کون اور پھر طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہ او گزر جائے ست چکر اس طرح پورے لیکن ستواں چکر جہاں ہوخر تک نہیں کہنا بسم اللہ اللہ اکبر کیونکہ اگر ہوں بھی کہہ دیتا کہ اٹھ دفعہ ہو جائے گا اشارہ شروع کرنے کی کیا تھی اگر آخری چکر دے اخیریتے بھی آ کے کہہ دیتا کہ اٹھ دفعہ ہو جائے گا اس واسطے ستویں چکر دے ختم ہون تو بعد اشارہ نہیں کرنا نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بلکہ احتیاط یہ ہے کہ ستواں چکر جس ویلے آدمی نہ شروع ہووے تے رشتوں تھوڑا تھوڑا باہر نکلنا شروع ہو جائے تاکہ حجری اسود سامنے پہنچن تک اے بار نکل چکا ہوے نا تجربہ کاری دی جہے دوست رش اندر اندر ہی ستواں چکر بھی لگا رہے وہ نکلن دی کوشش دے باوجود انہوں کا آٹھواں چکر بھی پورا ہو جاتے ستویں چکر اندر ہی تھوڑا تھوڑا رش تو باہر نکلنا شروع ہو جانا چاہیے تاکہ ستواں چکر پورا ہون تک آدمی باہر نکل چکا ہو اس تو بعد بیت اللہ شریف دا دروازہ ہے جس طرف مقام ابراہیم اسی پاسے پتھر موجود ہے جیسے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ اس طرف کھڑے ہو کے دو نفل پڑے جان سات چکر بیت اللہ نے لگا کے دو نفل مقام ابراہیم والے رخ کھڑے ہو کے درمیان چ مقام ابراہیم ہوے اگے بیت اللہ ہوے اور پیچھے آدمی کھڑا ہوے جان نفل پڑھ کے یہ دعا کرو اللہ کو اپنے واسطے جنہوں نے تو رخصت کیتا ہے انہوں واستے زندہ جڑے مسلمان نے انہوں واستے جڑے بہت ہو گئے انہوں واستے اللہ کو منگ لو جو کچھ منگ دعا منگ کرو دعا تو فارغ ہو اگر ضرورت محسوس کر دوں زم زم دا پانی پی لو جی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پینا ضروری نہیں بس دوست یہ سمجھتے نہیں کہ زمزم پینا ضروری ہے ضروری نہیں اگر محسوس کر دوں کہاڑی اس کا ہو, گیا, نہیں, اٹھو, نام اللہ نے قرآن اندر سفا بیان کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلے سفا پہاڑی دی طرف کر لے کہ آپ نے فرمایا نک دا کما بادہ اللہ اسی بھی اسی ترتیب اپنا یہ سفر شروع کرنے ہوں جس ترتیب اللہ نے انہوں پہاڑیاں کا ذکر کیتا ہے اور نال پرانے مجید بھی اے آئےت تلاوت فرمائی صفا اور مروہ اللہ کے دو نشانات نے اس کارن شمار اللہ دی قدرت دے نشانات موجود نے جنہ چو دو نشان صفا اور مروہ بھی ہیں فرمایا اسی بھی اسی ترتیب شروع کرنے ہیں جس ترتیب اللہ نے یہاں کا ذکر کیا اگر یہ ای آیت یاد نہ عربی عبارت نہ ہو آئی نب دا کما با اللہ اپنی زبان اندر بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اسی ترتیب شروع کرنے لگا جس ترتیب اللہ نے ذکر کیا اللہ ناریاں زبان آدی نا اللہ سمجھتا ہے ہر زبان صفا پہاڑی سے پہنچ جائے نظر آ رہا سے بیت اللہ نظر آ جائے کوشش کیتی جائے کہ بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے پہاڑی سے چڑھ کے اور پھر دعا کرے دعا اپنا سفر شروع کر دے مروا کی طرف چلتا ہوا ایک مقام ایسا آئے گا چھتر سبز رنگ دیا ٹیوبا جل رہی ہو دن جل رہی ہو. وہ علامت ہے کہ ایس حصے لے کے اگلے حصے تک جیسے دوبارہ پھر سبز ٹیوبا آ جا یہ درمیان والا حصہ جہاں ذرا تیز رفتار چل کے گزرنا ہے کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی دی تلاش اندر جدو نکلی تے سفر تیزی نل گزر کے, تیز کے مروا پہ پہنچ گئے مروا پہ چڑھ کے پھر رخ بہت اللہ دی طرف دعا کی, کی جائے دعا کر کے پھر واپس سفا پہ سفا تو مروا پہ یہ چکر سفا تو سفا تک نہیں گنیا جائے گا بلکہ سفا تو مروہ تک ایک چکر مروہ تو واپس سفا دو چکر پھر مروہ سے تین چکر اس طرح یہ سنگل چکر گنے جان گے اور آخری چکر جڑا ستما جہ مروا سے گا اتنا کم جس ویل کوئی شخص کر لو کہ یہ نام ہے عمرہ یہ سال اندر کسی بھی وقت کسی بھی دن کسی بھی مہینے اندر بیتا جا سکتا ہے اس بعد اجازت مل گئی ہجامت بنوا لی جائے اور حجامت بنوان تو بنواؤن اپنا وہ لباس جا پہنے ہوئے اسی کا نام احرام ہے وہ اتار دے وے اور اپنا عام لباس باقی دن پہنتا ہے وہ عمرہ ہو گیا اس تو بعد ہوں نقلی تباف ہر روز جن اللہ توفیق دے کرتے چلے جاؤ تباف واسطے احرام پہنن دی ضرورت نہیں اسے اس ہی لباس اندر تباف کیے جاتے ہیں دلحجہ دا مہینہ جس ویل آ جائے اور او دی اچھ تاریخ جائے اچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اے ہے کہ اچھ صبح کی نماز با جماعت ادا کیتی جائے نماز رہ ساریا ہی با جماعت پڑھنی چاہیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تقویر اوڑا فوت نہ ہو کیونکہ آدمی اتھے لہن کی گیا کم کی ہوتے ہو دی ہو دی تکبیر اولا نر مل کے ساری نماز پڑھیا جا با جماعت لیکن کئی ایسے بد قسمت اور بد نصیب تو نماز جماعت نہیں پڑھ دے اور ایک اندنے کہ اندنے دے پچھے ساٹھی نماز نہیں آتی وہ سی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے پیچھے بدکی کی نماز کس طرح ہو سکتی انہوں کا پیچھے واقعی, واقعی, واقعی نماز نہیں آتی ایک شخص صحیح کام کر رہا ہے کہ نے غلط کام کرنا ہے, وہ مل کے تو نہیں نہ چل سکتا یہ تو وقی بد بدبختی اور بدنصیبی ہوتی ہو سکتی ہو نماز بعد وہاں ادا کیتی جائے ذل اٹ دلحجہ دی اگر غسل پہلے کر لیا ہو تو بہت ہی اچھا ہے نہیں کیتا نہیں کر سکیا تو نماز پڑھ کے غسل کر لے اور پھر احرام پہن لو وہی حرام جہاں عمر واسطے پہنے جی ہونے آج دی ابتدا ہو رہی ہے احرام پہن لوگ جی تک سورج نکل نہ آئے سورج تلو نہ ہو جائے مکا مکرم نکلے نہ مکہ تو سفر نہ شروع کرے سورج نکلن تو بعد سفر شروع کرنا بعض اوقات ایسا ہوں ساری جی حالت تو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اتنے جہے لوگ مال جنہ کا نام ہے وہ بڈے بڈے ضعیف المر بابے اور مائیا نم کر کے تیانے بابا صبح بڑا رش ہوگا بڑی گرمی ہوگی تیار ہو جاؤ آپ کو راہ کی مینہ میں پہنچا دیتے وہ بتا ہمدردی کر رہے ہو اظہار ہمدردی کا کردہ لیکن کام غلط کر رہے ہیں اور یہ دعوا دینا شروع کر دیں تیرے بچے جی رہی لے سکتے کیونکہ پتا ہی نہیں کی کرنا سورج تلو ہو جائے اچھ دل حجانوں تے مکے چو نکلنا ہے اے سنت ہے محمد الرسول اللہ سورج نکل آوے تے مکہ تو تلپا ہو سواری تے پیدل جو بھی صورت حال ہو گئے تے منا دے میدان اندر پہنچنا ہے منا او جبا ہے جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگت حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دیتی بہت بڑا میدان ہے ہر معلم نے اپنے اپنے خیمے لگائے نے انتظام کیتا ضروریات دا ان خیمے اندر, اندر پہنچ جانا ہے دل جانا ہے ہن پانچ نیمیاں ادا عشاء اور نو تاریخ کی صبح پانچ نمازہ ایتھے پوری کرنی اور نماز کسر پڑھنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے مکے والے نے بھی نماز قصر نماز پڑھی پانچ نماز پوریا کر لیاں نو تاریخ دا نو دن حجا دا سورج نکل آئے تھو اگے سفر شروع کرنا ہے. سورج نکلن تو پہلے نہیں چلنا ہوئی. جس طرح مکے چھ تاریخ دا سورج نکلیا رو روانہ ہوئے اس طرحات پہاڑی ہے جس پہاڑی کا نام جب اس واسطے رکھا گیا کہ سی جمجد حضرت آدم علیہ اسلام کی توبہ اس پہاڑی سے قبول ہوئی تو کسی کہانیاں سنیا ہوئے نا بڑے اور اس بولن والوں خدا کا خوف نہیں آگے جس یہ بولیا جانا ہے کہ آدم علیہ السلام جس ویسے غلطی ہو گئی پہلو تو اے, اے, اے, ہوئی اے کہ پلو غلطی نہیں ہوئی کہ رکھ پیغمبر رکھتی پیغمبر جس طرح ابھی بھولنے ہاں پیغمبر بھی بھول ہے اپنی اس غلطی تے نادم ہوئے اللہ کو مافی منگنی شروع کر دیتی تے من گھڑت قصہ اے بیان کیتا جا کہ اس طرح نگاہ اتے اتے دی اللہ دی دے ایک نام لکھا ہوا نظر آیا اور پھر پھر کرے گا اے ساری کہانی اندر کوئی اثر نہیں یہ کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں آدم علیہ السلام نے اپنے اس پل تو بعد اللہ کو مافی منگنی شروع کر دی اللہ نے قرآن اندر اعلان کی آدم اللہ نے خود آدم کچھ سکھائے کہ اے پڑ پڑ کے میرے کوگ اور وہ کلمے بھی قرآن اندر بیان کر دیتے اللہ نت بولنا کئی لوگ نے اس واسطے سارا مسئلہ حل کر دیا وہ کلمے بھی بیان کر دیتے کی کلمے سر ربنا باپ تے ماں دونوں یا اللہ اب آپ سے بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں جی تعوف نہ اپنی رحمت نہ فرمائی تے سان بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا اللہ سانف کر یہ نکل میں جہاں پڑھ پڑھ کے مافی منگی قبول والی نسل انسانی آدم علیہ السلام دی اولاد فرمایا جہاں بھی اتنے آ کے اللہ کو سچے دل نال می منگے گا میں سارے گنا معاف کر دیا نوزل حجانو سورج تلو ہو جان تو بعد مینار چ نکلنا ہے اندر پہنچنا ہے سارا دن نماز پڑھنیاں نے زہر اور اثر دونوں ملا کے پڑھنی جمع کر کے اور قصر پڑھنیا. اے سنت رسول اللہ دو رکت زہر دیاں دو رقط اثر دیا زہر دی وقت دونوں ملا کے جمع کر کے پڑھنی سارا دن اللہ کو منگنی ہے اپنے گناہ اوک واسطے زندہ مسلمان واسطے، اپنی تکلیف اپنی پریشانیاں اپنی مصیبت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. طلوع ہو جائے غروب ہو جائے ایک پابندی ہے بار بار رزو انار کا تم رزو امی مناسب کا تم لوگو میرے کو حج کا طریقہ سیکھ لو حج کے ارکان اچھی طرح یاد کر لو معلوم کر لو پوچھ لو نو دل حجا کا سورج غروب ہو گائے میدان اندر بغیر نماز مغرب ادا کیتے اٹھو واپس چل پینے سنت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بغیر نماز مغرب پڑھے اٹھو نکل پینے واپس آنا ہے منا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں حدیث اندر نام ملفا بیان ہویا ہے کہ قرآن نے انچ آر الحرام نام نال کرنا ہے مسطل سے پہنچنا ہے منا اور عرفات ارفات اتنے پہنچ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغربی اور اشاع دونوں نماز قصر اور جمع کر کے اشاع وقت اندر ادا کی عرفات اندر زہر کے وقت اثر بھی پڑھ لی تھی مغرب کی نماز عشا مغرب اور عشا اتنے ادا کی رات اللہ دا ذکر بھی کرو. سنال صحابہ نو فرمایا کہ کچھ تھوڑا جا آرام بھی کر لو کیونکہ اگلا دن سب تو زیادہ مصروفیت دا دن ہے دس دن قیام دی نماز پڑھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھن تو بعد حکم کہ چنے دے دانے دے برابر کے دہنے کینکریاں ہر شخص چن لوگ ستر ہر ایک نے ستر کینکریاں لے لیے اور جس ویلے سورج نکل آئے ہن واپس مینا طرف چل پینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا اندر تشریف لیا اپنے مصروفی کا نماز عید آج ہی نماز عید مواف اج کے دوران عید کی نماز ماف اللہ سے کر دیتی کہ میرے بندے کی مصروفیت بہت ہے اعلان کیتا ہوا کہ میں آسانی کا ارادہ رکھنا تو تھوڑا تنگ نہیں کرنا چاہتا تو او آسانی اندر عید نماز اللہ نے حاجی ناف کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے اندر تشریف فرما نے کچھ صحاوہ آئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قربانی کر آئے کہ آپ نے فرمایا جاؤ ہن جا کے کینکری مار شیطان نو فلا ارج تُسی قربانی پہلے کر لیئے ہن کینکری مار لو کوئی حرض نہیں کچھ دور گزری چند صحابہ ہو گئے انہوں نے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلّہ کیکری مار آئے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ جا کے قربانی کراؤ فلا عرض کوئی حرف نہیں یعنی قربانی پہلے ہو جائے تے قربانی پہلے کر لو کینکری مارن کا پہلے موقع مل جائے تے کینکری مار اے یہ دو کم سے اتنے کرنے قربانی کرنی ہے اورکری مارنیا نے ایک جگہ سے ایک جمرے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام سب سے پہلے نمبر سے شیطان ملیا تھی اور مرگلاؤ کی کوشش کی تھی وہ مکہ مکرمہ کی کو قریب ہے جگہ جمرہ اولہ اولا جنوں کہا جانا ہے اتنے ست ٹینکڑیاں مارنیاں نے اور ایک ایک کینکری پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ست دفعہ ایک ایک کینکری پکڑ کے اس طرح مارنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمے نے جس ویل اتنے ماریاں نے شیتان دینی کوپت بھی ہوں جسمانی اذیت بھی پہنچتی ہے وہ دور کھڑا رو رہا ہوں گا ہے کہ اوہو میں ایک ہی کر بیٹھا قیامت تک میں اس طرح دلیل ہوں رواں رسوا ہوں گا. بسم اللہ اللہ سختیاں اللہ اللہ مارنیاں قربانی کرنی جہاں کام جی پہلے ہو جائے, ہو جائے ہو جائے کوئی حرج نہیں کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ٹینکریاں مار کے قربانی کر کے دس اندر ٹھہرنا نہیں رکنا نہیں بلکہ کی حکم ہے کہ اپنا احرام کھول دیو حجامت بنوا کے عام لباس پہن لو اور اس سے ویل جنگ جلدی ممکن ہو سکے جا کے بیت اللہ کا طباف بھی کرو سفا مروا صحیح بھی کرو جو کچھ عمرے اندر کیتا وہ سارا عمل دس دل پھر دوہراؤ اف اور, اس دن تواف اور پھر مر دی. اپنی انتہا نو پہنچی ہوئی ہوں پنجی لکھ دے وہ جاف پہلے زیادہ تو زیادہ پندرہ منٹ اندر ختم ہو جاتا سی وہرق او اور آدمی اتنا تھک چکا ہوں بلا مبالغہ کے جتنے پیر رکھا ہے دل چاہتا ہے کہ کوئی اللہ دا بندہ میرا پیر چکے ہو احساس نہیں ہوں گا جدو بیت اللہ دا مکمل ہو گیا پپا مرغا دی مکمل ہو گئی ہوں بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھن دا ایک لکھ دے برابر اجر سوا دے کوئی شخص کو اتنے چہر نہیں سکتا کہ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے چلو میں یہ نماز پڑھ کے ہی چلا جاگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی سنت یہ ہے کہ یہ دونوں کام کر کے فارغ ہو گئے بندہ اگر کہ اذان ہو رہی ہے یا ایک ادا منٹ ہے آزان ہونے رک جائے تو جی آزان اندر کچھ دیر باقی ہے تے رکنا نہیں چل واپس میں میرا اندر پہنچ سنت کے مطابق سب کچھ آجر دل نے اپنی مرضی میں کوئی دخل نہیں واپس منا اندر پہنچنے کوئی اثر دے قریب واپس چلا جا ہے اپنا یہ کام ختم کر کے کوئی مغرب دے قریب کوئی عشا دے قریب اور کئی احباب رات کو بارہ ایک بجے پہنچتے دینے جس طرح جس طرح سارے گندے چلے جانے واپس چلا رہے ہیں رکنا نہیں تیرنا یہ رات آ گئی اتے آ کے جی نماز پیدا ادھر پڑھی گئی پڑھی گئی باقی نماز اتنے پڑھ رات گزر گئی گیارہ دل حجا آ گئی اگلا دن شروع ہو گیا گیارہ دل حجا کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسے اللہ دے ذکر اندر مصروف رہو اللہ کو لو دعا کرو بچے چڑھے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو اللہ کو لوگ دعاواں منگو اپنے خیمے اندر جسے بھی جگہ ہے جس ویل سورج ٹل جائے جلدی نہیں کرنی کہ گرمی بڑی سخت ہے چلو صبح سبح کم نب لئیے نہیں سورج ٹل جائے تو پھر کینکریاں ٹینکری مارنے نکلنا ہے اس تو پہلے نہیں جا بڑی خلاف وردی ہوں یہاں کم جی حالت کی وجہ نہ لا علمی دی اور کئی اسباب ہیں سورج چلن تو بعد کینکریاں مار واسطے نکلنا ہے ہوں ایک شیطان میں نہیں بلکہ تین جگہ سے کینکریاں مارنیاں میں ست ٹینکری مارلی سن دس دلحجہ مارنیاں نے گیارہ تاریخ شیتانا اور شروع کر شیطان ابراہیم علیہ اسلام نمرہ دوسرا تیسرا واپس پھر اپنے خیمے اندر آ جانا اللہ دے ذکر اندر گزارو اپنا وقت اللہ دی یاد اندر مصروف رہو اللہ کو دعو دے رہو گیارہ تاریخ گزر گئی رات اوسط مقام ہے اگے بارہ تاریخ آ گئی اللہ نے پرانے مجید اندر فرمایا پلا اسما المن اگر کوئی شخص دو دن ہی دس دن حجا تو بعد دو دن ہی اپنے کم اندر مصروف رہ کے کم ختم کر لیں گے دو دن اجازت ہے واپس مکے آ سکتا ہے جی دو دن نہیں تین دن اندر ختم کرتا ہے بشرتے کے ٹکوا اور پرہیزداری پیش نظر ہوجازت ہے وہ تیسرے دن اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائے بارہ تاریخ نو اگر کوئی شخص واپس آنا چاہتا ہے مکے تو ہوں انہیں کام کی کرنا بارہ تاریخ دیا کینکری بھی مارنیاں نے تین جگہ سے اور تیرہ دیا کینکری بھی مارنیاں نے یہ خاص طور سے یقین کر لو بارن. کیا جا ہے فتوے دیتے جانے نے کہ جب ابھی تیرہ رہی تو مارن کی ضرورت ہے پھر ٹینکریاں ستر پوریا نہیں ہوئی اور ستر کنکرییاں محمد اور اللہ صلی اللہ وسلم نے چنوائیاں اور صحابہ نے کہا ستر ستر ٹینکریاں لوگ بارہ تاریخ نگہ تکی ٹینکریاں مارنیاں بارہ دیا بھی پیرہ دیا بھی اگر بارہ واپس آنا ہے اور اگر تیرہ واپس آنا ہے تو پھر تیرہ تیرہ والیاں مار لینا بارہ نو بارہ والیاں مار لو ست پہلے دن تاریخ تاریخی گیارہ تاریخی ساتھ اٹھائی اور اگر دو دن دیا اکٹھا مار لینے نے تاریخ تے ہو جان گیا اٹھائی سے بتالی ستر ہو جی الگ الگ ماریاں نے بارہ والی بارہ نو تیرہ والی تیرا پھر بھی تعداد ستر ہو جائے گی تم اور نال نال اے فرما دے رہے ہو سکتا ہے میدان اندر جمع نہ ہو سکے اور اللہ علم یہی بات تھی کہ وہ آخری حج ثابت ہوا محمد رسول اللہ اس بعد آپ صحابہ مہینت میدان حج کرنے اور شکل اتا فرما دے آخر بیت اللہ گرو اور زوال کے وقت بھی کیا نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے کہ بیت اللہ اندر وقت کی کوئی پابندی نہیں چوی گھنٹے کوئی شخص جدوں چاہے نماز پڑھ سکے کوئی پابندی نہیں اگر یہ پابندی ہوں تو لکھا آدمی تباخ کر کے انتظار اندر بیٹھے رہتے کہ سورج اجے نکلیا نہیں اجے غروب نہیں ہویا اجے زوال سے ہے ابھی نفل کس طرح پڑھیے کہ اے بڑی سخت دقت بن جانی تھی اس واسطے اللہ نے بیت اللہ اندر کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی جدوں چاہے کوئی شخص اتنے نماز پڑھ سکے کسی دوست نے یہ پوچھا کہ کوئی چھوٹا اور جامع ضرور شریف دسیا جائے سب تو بہترین اور ابدل شریف سے ادراہی ہے جیڑا اکی نماز اندر پڑھنے میں یہ ہی بہتر ہے جنہیں پڑھا جا سکتا ہوئے پڑھا جائے اور مختصر حدیث کی کتاب اندر اللہم صلی علی محمد وعلا آل و بار اس سے بھی مختصر صلی اللہ علیہ وسلم بستر سب تو ضرور ابراہیم ہے دوسری بات کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ اگر قرآن مجید کسی پڑھنا نہ آنا آئے کہ کیا وہ اردو اندر ہی پڑھ دا رہے دراصل صرف اردو درجم قرآن مجید کا بعض اوقات الگ بھی چھپے ہوئے مل ملتے ہیں صرف اردو او وہ قرآن مجید کا تقدس ختم ہو ہوتا ہے ایک عام کتاب دی حیثیت دیتی جاتی ہے پھر وہ قرآن نہیں سمجھا جا ترجمہ سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لیکن صرف ترجمہ ہی پڑھ پڑھنا یہ کافی نہیں اور یہ بہتر نہیں اچھی بات نہیں قرآن نہیں آگا یہ پڑھنا شروع کر دیئے سیکھنا شروع کر دیئے تھوڑا جا وقت ہی لگ جائے گا انشاءاللہ شاء قرآن آ جائے گا اللہ نے قرآن اندر ہی اعلان کی ایسا قرآن بڑا سوکھا بنایا ہے، بڑا آسان کر کے اتارے ہیں اللہ کا اعلان ہے تھوڑی جی اگر محنت کرنی پائے گی تو سواب بہت زیادہ ملے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایک بندہ روانی نال قرآن پڑھے ایک اڑ اڑ کے پڑھے جا اڑ کے پڑھتا ہے فرمایا وہ اج راہ اللہ وہ ادب دگنا کر دینا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے سیکھنا چاہیے قرآن کسی دوست نے یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی رشتے دار دے گھر سودک کی وجہ یہ رسم سو میرا بچہ بیمار ہو جائے گا اے مر جائے گا یہ سارا زندگی اور موت اللہ دے اختیار اندر ہے. انہیں کسے دے اختیار اندر نہیں دہالت ہے اے کہ, جا دے دے کہ جانے اللہ دے حکم تو بغیر نو کوئی نہیں کو لہذا اے بات ذہن چو کر دینی چاہیے آخری بات حج دے متعلق کسے دوست نے اے پوچھی ہے کہ بھی, جی ہاں بھی کوئی شخص مار سکتا ہے کوئی سورج گروپ بھی ہو چکا ہو رہے تے کینکریاں ہیں جا سکتی ہیں لیکن سورج چلن تو پہلے مارنا منع ہے اگر غلطی نال کوئی شخص مار بیٹھا ہوئے تو اللہ کو معافی منگے تو جی مسئلے دا علم ہے تو پھر ایسا کر جائے کہ وہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں اللہ سان یہ تو محفوظ کریں آخری بات یہ ہے سو